کی جمع ہے اور راوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو ठीक. تعداد روات کے اعتبار سے جسے مفتی صاحب نے شاد فرمایا کہ اگر اتنے کثیر روات ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقل محال ہے हुم. ہر دور کے ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں हुم. اسے کہتے ہیں حدیث متواتر اور اگر ہر طبقے میں یعنی صحابہ کا ایک طبقہ کہلاتا ہے کہ تابعین طب تابعین تو ان کے بعد والے حد کہ وہ حدیث امام بخاری مسلم تک پہنچی تو ہر طبقے میں کم از کم تین راوی ہوں گے ہر طبقے میں کم سے کم تو اس کو کہتے ہیں حدیث مشہور صحیح اور یہ متوطر مشہور نام رکھنے میں ایک علمی بات ہے انشاءاللہ نفع دے گی طلبا کو بڑا نفع دے گی کہ جو کم سے کم روات ہوتے ہیں نا ان کے اعتبار سے نام رکھا جاتا ٹھیک تو اگر کسی بھی طبقے میں تین راوی ہوں کم از کم تو ہم اسے حدیث مشہور کہیں گے हुँ. اگر تب... کسی بھی طبقے میں کم سے کم دو راوی ہوں تو اسے حدیث عزیز کہا جاتا ہے ٹھیک اور اگر کسی بھی طبقے میں کم از کم ایک راوی ہو تو اسے خبریں واحد بھی کہتے ہیں اور حدیث غریب بھی کہتے ہیں हुँ. تو یہ ہے تعداد روات کے اعتبار سے اب آجیے جو آپ کا سوال تھا وہ ہم اس پر آئیں گے کہ صفات روات کے اعتبار سے ایک تقسیم ہوتی ہے हुँ. راوی کی کیا صفت ہے हुँ. تو کامل ترین راوی وہ ہوتا ہے کہ جس کا حافظہ بہترین ہوتا ہے جس وقت وہ روایت کر رہا ہے اس نے یا تو حدیث حافظہ قوی نہیں ہے تو اس نے حدیث کو لکھ کر رکھا ہوا ہے اپنے پاس اس کو ضبط حدیث کہتے ہیں جس کے ذریعے ہو یا لکھ کر ہو پھر وہ عادل ہونا چاہیے عادل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی بالکل شریعت کے مطابق ہو اور اگر تحقیق کی جائے کہ اس کے اعمال کیا ہے تو اس کے دوست گھر والے محلے والے رشتہ دار کلیگس وغیرہ سب یہ گواہی دیں کہ ہم نے کبھی اس سے کوئی اعلانیہ گناہ ہوتے نہیں دیکھا یہ عادل شخص کہلائے گا اسی طرح اس کا تقوی اس کی پرہیزگاری اور اسی ساتھ ایک چیز ہوتی ہے مروت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو مروت کے خلاف کام سے مطلب یہ کہ کام فی نفسی ہی جائز ہے لیکن اگر ایک شریف آدمی وہ کام کرے تو مناسب نہیں ہے جیسے مثال کے طور پہ روڈ کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کرنا اب ہے تو جائز اگر کوئی کر رہا ہے کہ جو وہ پیشاب لوگوں تک نہیں پہنچ رہا تو وہ کرنا جائز لیکن ایک شریف آدمی اگر بیٹھ کے کر رہا تو عجیب سا لگے گا بہت مروت کے خلاف بات ہے یہ تو اگر کوئی ایسا راوی ہے کہ حافظ قوی ہے ضبط حدیث اس کے پاس ہے عدالت ہے تقوع ہے مروت کے مطابق ہے اس سے جو حدیث روایت ہوگی اسے صحیح حدیث کہیں گے یہ بہت قوی ترین ہوتی ہے صحیح حدیث ہے اور اگر بل ضبط کے اندر کوئی کمی ہے حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے یہ لکھ کر نہیں رکھا لیکن وہ حدیث جو ہے وہ کثری کثیر راویوں سے آئی ہوئی ہے روایت ہو کر آئی ہے اور کئی اور طریقے بھی ہیں مطلب اور سندیں اس کی بہت ساری ہیں تو اس کو پھر حسن کے درجے میں رکھتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آتا ہے پھر یہ ضعیف کا درجہ جو آپ نے بیان فرمایا اگر کسی کا حافظہ بہت کمزور ہے اور ضبط حدیث بھی نہیں ہے اور وہ حدیث بہت زیادہ راویوں سے روایت بھی نہیں ہے تو یہ حادثے کی کمی کی قوت کی کمی کی بنا پر ضبط حدیث کی کمی کی بنا پر یا اس کا تقوا فروزگاری کم ہے یا خلاف مروت کام بہت زیادہ کرتا ہے ان میں سے کسی صفات کی کمی ہوتی ہے تو اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں ٹھیک سے بھی معلوم ہو گیا کہ حدیث ضعیف جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے ही. بلکہ راوی کی کسی شفت کی کمی کی بنا پر اس کو حدیث ضعیف کا نام دیا جاتا ہے ही. اس کے بعد موضوع حدیث ہوتی ہے ही. موضوع حدیث جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں ہوئی گڑی ہوئی حدیث کو کہتے ہیں اب جو آپ نے شاید فرمایا کہ ایک آدمی کیسے بات جانے گا हुँ. کہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے یہ ضعیف حدیث ہے کہ نہیں हुँ. کیونکہ روات کے تمام کو تو تذکرہ ہوتا نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا تو عمر نہیں ہے فرمایا اچھا اب اگر بالف رواج کا تذکرہ ہو بھی تو ہر ایک کو رواد کے بارے میں معلوم نہیں को को تو اس کا جواب یہی ہے کہ عوام و تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتی ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے हुँ. اس کے لیے اسے علما کا سہارا لینا ہی پڑے گا تو پھر وہ کسی عالم سے سوال کریں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے یا موضوع ہے اور ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں थीक کیونکہ थीक। لوگوں کے اندر موضوع حدیثیں اتنی عام ہو گئی ہیں اور ان کو بڑے اتھینٹک تصور کرتے ہیں اور ان سے باقاعدہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں اسے سے بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی نہیں ہے تو حیران ہوتے ہیں اس لیے یہ موقوف ہوگا اس بات پر کہ وہ علماء سے رجوع کریں اور ان سے معلوم کریں کہ اس حدیث کی شرح حیثیت کیا ہے ٹھیک اس پر مزید بات کریں گے کافی کلیریفیکیشن تو ہو گئی مفتی صاحب کی گفتگو سے مزید اس پر بات کریں گے تاکہ مزید جو کنفیوژنس ہیں وہ کلیئر ہوتے جائیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سلیم بھائی میں حضرت بول رہا ہوں ندیم انور نام ہے میرا جی کہاں سے ندیم صاحب میں میرا تین کوشچن ہے کہ ایک تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ دو تین دن پہلے میں قرآن ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مفتی اکمل صاحب کا پروگرام لگا ہوا تھا وہ کچھ نماز کے بارے میں ہدایت کہہ رہے تھے کہ اگر نماز اتنی آواز میں پڑنی چاہیے کہ آپ کے کان سنے لیکن جو دل میں نماز پڑھی جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس کی قبولیت نہیں ہے یا اس طرح تو میرا صرف ایک کوشچن ہے کہ اگر منہ سے الفاظ نہ نکالے جائیں لیکن یا جو آپ کے لپس ہیں یہ موو کر رہے ہوں تو کیا پھر بھی ہے کہ یہ دل میں تو نہ ہوئی تو آپ منہ سے تو آپ کر رہے ہیں لیکن کانوں تک آواز نہ پہنچے یا اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا مجھے ایک تو یہ میں یہ مسئلہ پوچھنا تھا دوسرا جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے بغیر پڑھا جائے تو اس کا فائدہ نہیں رمضان المبارک میں تو قرآن پاک ایک لفظ ادا کرنے سے نیکی ندیم صاحب آپ اگر تھوڑا سا انتظار کریں تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم لوٹتے ہیں آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی مجھے یقین ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب الحاج محمد یوسف میمن صاحب اور یہ آپ پروگرام سحری ٹائم ملاحظہ کر رہے ہیں ماسٹر پینس کی جانب سے کول ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کو محمد عظیم شہزاد جی عظیم صاحب فرمائیے تسلیم بھائی طبیعت ہے نیم چوہان صاحب اور سے السلام ایک سوال تھا چھوٹا سا کہ اگر کرنے کے بعد آنکھ لگ جاتی ہے اور سونے کی میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے غسل کیسے ادا کرے گا بالکل کو بتاتے ہیں اس کا شرع مسئلہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم شاید یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب ایک تو سوال بھائی نے کیا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جب نماز میں قراءت کر رہے ہوں تو اتنی آواز سے پڑنا چاہیے کہ اپنے کان آپ کی اپنی آواز کو سن لیں تو یہی فقہ ہاں نے لکھا کہ صحیح کال جمہور کا کال یہی ہے کہ اس طرح کرنا ضروری ہوتا ہے اگر صرف ہونٹ ہلے الفاظ نہ نکلے یا ہونٹ بند ہیں صرف دل میں پڑھی تو بات وہ کہا کے نزدیک نماز نہیں ہوگی صحیح. اس لیے جو جانب احتیاط ہوتی ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے آج سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس تو اللہ کی بار میں توبہ کر لیجئے اور آئندہ یہ احتیاط کریں کہ جب بھی آپ قراءت کریں تو اتنی آواز سے کریں کہ آپ کے کان آپ کی اپنی آواز کو سن لیں صحیح. دوسرا میں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا ہے میری طرح منسوخ کیا کہ اگر بغیر ترجمے کے قرآن پڑھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ایسا بات نہیں ہم نے کی ہمیشہ جب بھی کوئی بات آپ سنیں تو اس کے سیاق و سباق کو بھی سننا چاہیے ایک بیچ کے جملہ نکال کے اگر اس پہ فتویٰ دیا جائے اور پتا بات دل. ہے کہ جی ہاں گریس کے امکانات ہو جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصود قرآن ہے وہ صرف تلاوت قرآن سے حاصل نہیں ہو سکتا قرآن کا مخصوص سے ثواب کا حصول نہیں ہے بلکہ قرآن تو ایک ضابطہ حیات ہے ہمارے معاملات کی تشریح کرتا ہے ہمارے معاملات کی اصلاح کرتا ہے ہمارے دل کو آخرت کی طرف راغب کرتا ہے گناہوں سے دور کرتا ہے اور یہ چیز اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو یہ کہنا مقصود ہے کہ جو مقصود قرآن ہے وہ بغیر ترجمہ اور تفسیر کے حاصل نہیں ہو سکتا باقی ثواب جو ہے آپ ایسی پڑھیے بہت ثواب ہے انشاءاللہ رمضان میں تو ایک ایک لفظ کا ثواب کے گنا بڑھ جائے گا صحیح. اور اللہ تعالیٰ ثواب فرمائے گا ایک غالب شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی شیخ نویدہ میں بات کر رہا ہوں جی شیخ صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ناوی لاہور سے جی شیخ صاحب فرمائیے اچھا صاف صاحب بات تو کرنے تھی کہ دو مفتیان صاحب بیٹھے ہوئے ادھر ایک تو ٹائم کی شارٹیج ہے دوسرا وہ نہ رہا رات کو بھی ٹائم نہیں مل رہا کس حوالے سے شارٹیج ہے دو بجے کر دیا دو بجے دو بجے سے اب پہلے آپ نے کہا چار بجے سے تین بجے کیا آپ لوگوں نے پھر دو بجے کر دیا اب شہری ٹائم تو بہتر ہو گیا شیخ صاحب شہری مشکل ہو گئی ہے اور ہم نے تو ابھی کس مشکل سے اس وقفے میں سیری کی مجھے واد صاحب نے منع کیا تھا کسی کو بتائیے گا نہیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کسی کو مت بتائیے گا جی مفتی صاحب سے غسل کے حوالے سے روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص غسل فرض ہو جائے تو وہ غسل کر سکتا ہے احتیاط یہ کرے گا کہ وہ ناک کی پتلی ہڈی تک پانی نہیں چڑھائے گا <سؤال> اس میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اسی طرح حلق کے اندر تک پانی نہیں ڈالے گا تاکہ روزہ نہ ٹوٹے یہ دو چیزیں چھوڑ کے وہ اپنے پورے جسم پہ پانی بہا سکتا ہے کلی بھی کر سکتا ہے اور پھر نماز بھی پڑھ سکتا ہے البتہ افطار کے بعد یہ دو چیزیں جو باقی تھی ان کو ادا کر لے صحیح کہا جاتا ہے بس قرآن پڑھیں جی بس یہ جی اللہ کا کلام ہے بس قرآن پڑھیں اب قرآن پڑھیں یقیناً اللہ کا کلام ہے اور قرآن پڑھنا جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا ایک ایک لفظ میں اس کا ثواب ہے یہاں تک تو جملہ ٹھیک ہے بات وہی آ رہی ہے بس جی جو لگایا جا رہا ہے اس سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے یعنی قرآن کی اہمیت اس کی فضیلت تو ہم جان بھی نہیں سکتے کتنی ہے لیکن کسی چیز کے مقابلے میں بس جی قرآن پڑھیں کہ بہت ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے دیکھیے بات یہ تقسیم صاحب کہ اس دور میں بھی اور اس سے قبل بھی ہر دور میں کوشش کی گئی ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کو نبی کریم علیہ السلام سے کس طرح علیحدہ کیا جائے اس تعلق کو ختم کیا جائے اور اس تعلق کی اہم ترین بات جو ہے وہ عشق رسول ہے اور اطاعت رسول ہے تو اعت رسول باقی نہ رہے تو مسلمان فقط برائے نام مسلمان رہیں گے اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو قرآن کی طرف پھیر دیا جائے حدیث سے دور کر دیا جائے اب ظاہر باتیں اتنی گفتگو ہوئی مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا تک ہے تو کس طرح آپ فقط قرآن کی دعوت دیتے ہیں ہم کل ہم نے بات کی قرآن کے موضوع پر وہاں بھی نے ذکر کیا کہ ہدایت کے دو قرآن اور قرآن اور حدیث کسی بھی ایک جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں بے ان, بے ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے قرآن, قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو حدیث رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے صحیح. اس لیے کوشش یہ ہے کہ کس, کسی طرح بھی حدیث سے مسلمانوں کو دور دور کر دیا جائے اس کے لیے مختلف باتیں آتی ہیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے हم. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ حدیثیں جھوٹی ہیں معاذ اللہ جبکہ اس وقت مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا ویسے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی تفصیل سے اور کتنی اہمیت کے ساتھ کتنے اہتمام کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا گیا لہذا یہ بات کرنا کہ حدیثیں جھوٹی ہیں یہ تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جس انداز سے مسلمانوں نے اس علم کو وضع کیا جس طریقے سے حدیث کو جمع کیا حدیث کو جمع کرنے کے لیے جو اہتمام کیے وہ اس لیے کیے تاکہ امت کے لیے رائے ہدایت آسان رہے قرآن نے کہا لقت کا نقم فی رسول اللہ اس حسنا کہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی میں اس وائ ہے ہے کہا جب حدیث سے درستی نہ ہوتی معذ اللہ قرآن نے تو کہا کہ عطی اللہ واطی الرسول رسول کی اطاعت کرو تو کیوں کہا ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی گئی ہے قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کی گئی ہے اس کے مفہوم کی بھی حفاظت کی گئی ہے اور وہ مفہوم یہی ہے جو حدیث کی صورت میں ہے صحیح ایک قولر شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم, علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں یاسین بازار کر رہا ہوں لاہور سے جی یاسین صاحب یہ ہمارا ایک بھائی ہے وہ گنگا بھی اور بحرا بھی ہے اچھا ہمیں سحری کروا دیتے ہیں روزہ رکھوا دیتے ٹھیک ہے اگر وہ پانی پی لے دن میں یا کھانا کھا لے اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے اور دوسرا کیا اس پہ بھی روزے فرض ہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد وقفے سے لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام دے پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے میں صاحب ناگپور سے بول رہا تھا انڈیا سے جی فرمائیے بھائی محمد اشرف صاحب جی اشرف صاحب ہاں آپ نے یوسف محمد خان جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک نات سن بیم وارسی صاحب سے ایک نعت پڑھتے ہیں ہمارے یوسف صاحب ہاں ہاں بے خود کیے دیتے ہیں ان سے ایک نات سننے کیے دیتے ہیں ضرور آپ کو سنواتے ہیں آپ نے اتنی دور سے کال کی بہت شکریہ کال کرنے کا یوسف بھائی بے خود کیے یا جیسے آپ چاہیں مدینے کا تذکرہ بسم اللہ وہ پھر بعد میں جی بیم شاہ واسی رحمت اللہ علیہ کا کلام بعد میں پیش کر دوں گا مدینہ بزرگ کا دیار جب عطا کرے ہیں جب عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ جب آنکھ عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ ہر سمت نظر آتے ہیں انوار مدینہ مفہوم سمجھ جاتا ہے وہ کلڈ بری کا وہ کلڈ بری کا مفہوم بڑ کا مل جائے جسے سای دیوار مدینہ مل جائے جسے سائے دیوار مدینہ, دیوار مدینہ ہر سم آتے نور کمنا دل میں مکی ہوتے ہیں سرکار مدینہ جس دل میں مکی ہوتے ہیں سرکار مدینہ ہر سمت نظر آتے ہیں یہ روزرکار مدینہ کا کرم ہے یہ روز ایسر کا کرم ہے یہ مدینہ کا سرم ہے جنت کی سند رکھتے ہیں زوار مدینہ جنت کی سند رکھتے ہیں زوار مدینہ سمتے نظر آتے ہیں محدود نہ کر اپنے کچھ کون کے مختار ہے مختار مدینہ کون کے مختار ہے مختار مدینہ ہر سے نظر آتے ہیں خالد کو بھی اب دام رحمت میں چھپا دیں رحمت میں چھپا دے خالد کو بھی اب دامنے رحمت میں چھپالے ایک چشمے کرم اس پی سرکار مدینہ ایک چشم کرم اس پی سرکار مدینہ جب آنکھ کرتے ہیں سرکار مدینہ ہر سمت نظر آتے ہیں انوار مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نازیم ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں اچھا ٹھیک پھر بتائیے کیا کہیں گی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں ہلو جی آپ کی رہی ہے ہم روزہ رکھتے ہیں تو مطلب ہم وضو کرتے ہیں روزے کے بعد تو ہمارا تو یعنی کہ جب ہم کرنی کرتے ہیں تو گلے تک تو پانی جاتا ہے نا اچھا تو اس میں روزہ مطلب ٹوٹ تو نہیں جاتا اس طرح کہ یا پھر کیسے وضو کریں وضو کرنے کا کچھ طریقہ الگ ضرور آپ کو بتا دیں اور کچھ کہنا چاہیں گی بہت شکریہ کال کرنے کا عظیم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم سابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب الحاج محمد یوسف میمن صاحب نعت سے پہلے کچھ سوالات تھے جی مفتی صاحب ایک بھائی نے یہ سوال کیا اپنے چھوٹے بھائی کے متعلق وہ سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے تو کیا ان پہ بھی روزہ فرض ہے یا نہیں ہر مسلمان پہ روزہ فرض ہے عاقل اور بالغ ہو البتہ ان دو عذر کے بارے ان کی عقل پہ کوئی اثر آ رہا ہے شعور نہیں ہے انہیں تو پھر ان کے لیے رعایت ہے لیکن ان کی عقل سلامت ہے تو پھر انہیں اچھے برے میں تمیز ہے تو پھر روزہ رکھنا ہے صحیح. اور روزے کے تمام چیزوں کو ان کو جس طریقے سے ایک عام آدمی ایک صحت مند آدمی روزے میں خاص سن... انہیں بھی کرنا پڑے گا صحیح. بہن نے سوال کیا ان کا ایک سوال کیا کہ سطح وہ اگر پانی پی لے تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ شعور میں بھی ہے ہاں میں نے اس لیے ارض کیا کہ اگر ان کے ان دو عذر کے باعث ان کی عقل پہ کوئی اثر آ رہا ہے ان کا شعور سلامت نہیں ان کی عقل میں کوئی کمی ہے نقص ہے وہ امتیاز نہیں کر سکتے تو پھر وہ معذور اس کو رکھوائیں بھی نہ روزہ ہاں ٹھیک اچھا دوسرا یہ ہے کہ بہن نے سوال کیا کہ روزے میں ہم کلی کرتے ہیں تو حلق میں پانی لازمی ایسا نہیں ہے کلی الگ سے نہیں کی جاتی کلی منہ سے کی جائے گی پانی منہ میں رہے گا اور باقاعدہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ کلی کرنے کے دوران پانی حلق تک نہ پہنچے اور جب آپ نے کلی کرنے کے بعد انڈیل دیا اس کے بعد پانی آپ کا اندر نہیں جائے گا لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا بے احتیاطی کی پانی چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا صحیح ایک کال اور شامل کرتے ہیں <تصفح> السلام علیکم السلام <تصفح> علیکم السلام علیکم لائن غالباً یہ ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب تدوین کب شروع ہوئی جمع کرنا احادیث کا سلسلہ یہ بھی ایک اس میں بڑا غلط قول مشہور کر دیا ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے تقریباً ڈھائی سو سال بعد یا دو سو سال بعد جمع ہونا شروع ہوئی یہ بالکل غلط خیال ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ کام شروع ہو گیا تھا حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ تو باقاعدہ حدیث لکھتے تھے تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ یہ حدیثیں نہ لکھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی جلال میں ہوتے ہیں اور آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں تو انہوں نے لکھنا موقف کر دیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ میری حدیثیں لکھتے تھے آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں تو انہیں یہی عذر پیش کر دیا تو یہ مشہور یہ کیا گیا کہ حضور نے مرا فرمایا تھا <تصفيق> نہیں نہیں ایسا نہیں کیا لیکن وہ پھر نبی کریم نے بلکہ یہ شاید فرمایا کہ تم جو مجھ سے سنو لکھ لیا کرو اس لیے کہ حالت غضب میں بھی میری زبان سے حق کے سوار کچھ نہیں نکل اللہ اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا طویل ترین خطبہ فتح مکہ کے موقع پر تو ابو شاہ ایک شخص تھا اس نے عرض کی کہ آپ یہ خطبہ مجھے لکھ کر دے دی دیجیے اکتبلی یہ میرے لکھ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام سے فرمایا کہ خطبہ ان کو لکھ کر دے دو تو انہیں دکھنے کا روا چکا تھا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے زمانۂ رسول میں تو کوئی حدیث نہیں لکھی اسی لیے کہ ان کا حافظہ بڑا قوی تھا اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے تھا آپ نے عرض کیا صلی اللہ میں میرا حافظہ قوی نہیں ہے میں آپ کی حدیث سے سنتا ہوں یاد نہیں رہتی تو نبی کریم نے ایک چادر مبارکہ بچھا کر جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا اس کے بعد فرمایت کو سمیٹ لو اب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو سمیٹ لیا وہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھ سے ذہن سے کوئی حدیث مہاو نہیں ہوئی صحیح لیکن بعد میں،, بعد میں نبی کریم کے حیات طیبہ کے بعد صاحب کرام کچھ آپ کے پاس آئے تو آپ نے باقاعدہ ایک حدیث کا مجموعہ نکال کر دیا لکھا ہوا تھا اس پر یہی شرح بیان کی گئی ہے کہ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارکہ کے بعد ان کو باقاعدہ لکھ بھی لیا تھا اس طرح کئی روایات موجود ہیں تو اسی زمانے سے اس کا آغاز ہوا ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ چلتا رہا ہے سلسلہ تھوڑا تھوڑا باقاعدہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے تک باقاعدہ اس کا ایک مرتب شدہ نسخے وغیرہ نہیں تھے آپ نے باقاعدہ ایک علماء کا پینل بٹھایا اور اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہوا اور اسی زمانے میں ابن شہب زہری رحمت اللہ علیہ جو بڑے متحد ہیں جسے آپ نے باقاعدہ سند کا رواج ڈالا کہ ہر حدیث کے ساتھ باقاعدہ اسناد بھی ہونی چاہیے لکھی, جائے, لکھی جائے, جائے باقاعدہ لکھنے کا رواج بولنے تو صنعتیں تو ہوتی تھے شعیق سب یاد ہوتے تھے کس نے کس سے بیان کیا ہے تو اس طریقے سے ہر دور میں تدوین حدیث ترتیب حدیث اور جمع حدیث پر کام ہوتا رہا ہے صحیح اچھا اب یہ بھی ایک بات ہے چھوٹی سی ذمن میں باترس کر دیتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانۂ مبارکہ میں اپنے قول کو جمع کیوں نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے زمانے میں صحابہ کرام کے قلب میں الہام کیوں نہیں ڈالا یہ کام ہو جانا چاہیے دو سو سال بعد والے لوگوں کو اس خدمت پر کیوں معمور فرمایا اس لیے ثابت ہوتا جبکہ ہم نے, جبکہ ہم نے دلیل بہت سارے دلیل پیش کیے ہیں کہ حدیث باقاعدہ حجت ہے پرانے پاک میں میں اللہ تعالیٰ خود حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اس کے باوجود ایک طویل اور ایسا ہے جو حدیثوں کے باقاعدہ ایک مرتب شدہ نسخوں سے خالی نظر آ رہا ہے وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے باقاعد ایک ترتیب کے ساتھ اس ہے جن کو حافظ قوی دیے گئے انہیں اس ترتیب سے روکا گیا وہ شروع سے وہ حفظ کے بنیاد کے اوپر حدیثیں پیش کرتے تھے یہ حدیث علم حدیث کی اصطلاح حافظ حافظ اسے کہتے ہیں جسے ایک لاکھ حدیثیں باقاعدہ سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ یاد ہوں ایک لاکھ اور حج اسے کہتے ہیں ان سے ساری حدیثیں یاد ہوں سنا دن متانن کیا با? اتنے زبردست حافظ اللہ نے ان کو دیے تھے کیا جب یہ حافظوں میں کمزوری پیش ہوئی تو ان حدیثوں کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی صحیح. تو یہ تدوین حدیث کا کام تو زمانے رسول سے شروع ہوا باقاعدہ مرتب شدہ شکل میں کتابی شکل میں اس دور میں, میں نظر آتا صحیح ایک کالج شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے میں انڈیا سے سدام پٹھان بول رہا ہوں جی سدام صاحب انڈیا سے اندور سے جی جی فرمائیے میں چار سال سے آپ سے بات کرنے کی سوچ رہا تھا اور بہت بہت مبارک رمضان مبارک کی آپ کو بھی رمضان مبارک اور ماشاء آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم صاحب کو بھی اور دوسرے مفتی صاحب کو بھی میرا سوال یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین ایک مختصر سبقفہ لیں گے بلکہ بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں نظین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب الحاج محمد یوسف میمن صاحب مفتی صاحب بات ہو رہی تھی تدوین کے حوالے سے یہاں ایک سوال تدوین کے حوالے سے ضمن گفتگو فرمائیے گا اور یہ بھی ساتھ فرمائیے گا کہ جیسے قرآن پاک ہے اس کے ایک ایک لفظ کی ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے انسان ہے انسان خطا کا پتلا ہے خطا کر غلطی اس سے ہو سکتے ہو سکتی یہ ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے کہ وہ غلطی سے محفوظ رکھے گئے اللہ رب العزت کی جانب سے بہرحال غلطی کا اندیشہ تو موجود ہے قرآن مجید کے تو ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے تو حدیث پاک کی تدوین میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ اب ہم اس پر یقین کر سکیں یا کرتے ہیں ایک ایک معذرت کے ساتھ ایک کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام جی صاحب جی کون صاحب اور کہاں سے بات جی ہلو جی فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ہم انڈیا کی انڈیا کی زیادہ مہاراشٹر کے شہر پرونی سے بول رہے ہیں اچھا فرمائیے الحمدللہ للہ بہت اچھا لگا کہ آپ کی ہمارا فون لگا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی الحمدللہ للہ آپ کو بہت بہت مبارک مبارکباد آپ کو بھی تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو مبارک ہو ہمارے امی جانب سے ہمارے والد صاحب کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب اور آپ کو بھی بہت بہت سلام <تصفح> وعلیکم <سلام> السلام و اللہ جی جی آپ کی بات سن رہا ہوں میں یہ جی تو کہنا چاہوں گا جو کہ جی ہمارے ایک دن اچھی دنات بہت مہربانی ہوگی ضرور انشاءاللہ شاء آپ کو سنوائیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد دکن میں حاجی سیٹ کی طبیعت بہت ناساز ہے ہم پچھلے سال جب ان کے ہاں انڈیا میں مختلف شہروں میں پروگرامز کرنے گئے تھے تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ لاوا اجلا فرمائے ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کریں گی جی میں شفت بات کر رہی ہوں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی ایکچولی میں مفتی صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی جی پوچھیے ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے بہت ہلکی آ رہی ہے مجھ تک آپ بالکل آپ سوال کیجیے آپ کی آواز بالکل واضح آ رہی ہے اچھا ایسا ہے کہ میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی میرے فادر کی عبرت صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ایسا ہے کہ میرے جو بھائی ہیں وہ مجھے ان کی لائک قبر پہ پاتے پڑھنے نہیں جانے دیتے وہ کہ اسلام میں منع ہے میں ہے صرف یہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ آیا کے حدیث میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کا قبرستان جانا منع ہے کیونکہ اوبیسلی میں ان کی بیٹی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں آپ پلیز اگر یہ کنفرم کر بالکل آپ کریں گے آپ کے سوال کو شامل کریں گے صاحب میرے انسان سے اندیشہ رہتا ہے بنیادی طور پر پہلی طور پر پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی لاہی ہے ہم قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں وحی مطلو اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں صحیح. یا غیرو کہتے ہیں हم. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات قرآن سنت کے طور پر پیش کرتا ہے وما یونتیقو انل ہوا ان ہوا اللہ واہ یوں یہ نبی جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے جو کچھ وہی کہتے ہیں پر وہی کی جاتی اب یہ جو حد کو جمع کرنے کا حفاظت جتنی چیزیں تاریخ میں ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کوئی چیز محفوظ نہیں کی گئی موبائل کے نام سے ہم سے تعبیر کر ہوگی ایک مختصر کے بعد اس یقین اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم انڈیا سے بولتے ہیں گجرات سے, انجار سے. جی فرمائیے بھائی ہاں. تو ہمارا سوال یہ ہے ہم. کہ ہماری نمازیں ہی جاتی ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ہم. اللہ کریم ہے اللہ کرم فرمائے بالکل آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں مفتی صاحب انشاءاللہ بہت شکریہ جی جی سوال یہ ہے ہلو جی جی فرمائیے آج دوسرا سوال یہ ہے جی جی کہیے آپ کی آواز آ رہی ہے دوسرا سوال ہے ہمارا نوازا ہے جنید وہ پورا دن روتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا ہے ایک سال کا ہے روتا ہے نام جنید بتایا آپ نے بالکل آپ کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا یہ ہمارا ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم ہو ہوگی نماز فجر اگر اول وقت میں پڑھ لی جائے تو کیسا ہے हم. نماز کو اول وقت میں پڑھنا جائز ہوتا ہے رہا یہ مسئلہ اولا اور غیر اولا تو نماز مغرب اول وقت میں بالکل بلا تاخیر پڑھنا اولا ہوتا ہے باقی نمازوں میں تاخیر کی جائے گی قجر میں اسفار ہو عشاء میں تاخیر ہو زہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے تو ان نمازوں میں تاخیر اور پھر دوسرا یہ کہ جماعت کا اہتمام یہ ضروری ہوتا ہے رہا یہ کہ جائز تو وہ بالکل تیز ہے اسی طرح ہم سے ایک سوال اور بھی کیا تھا ہم نے کہ, فا... کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی ان کی خبر پہ نہیں جانے دیتے دیکھیں حدیث کریمہ میں ابتدا ممانیت آئی تھی اس کے بعد نبی قریم علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی پھر اب اگر علماء کرام منع کرتے ہیں تو وہ اس طور پہ منع نہیں کرتے کہ حرام ہے اور قرآن حدیث میں بالکل قطعی ممانیت ہے بلکہ حالات کو دیکھ کر فتنے سے بچنے کے لیے وہ منع کرتے ہیں کہ عورت نہ جائے لیکن اگر کسی کام سے نکلی کوئی بلا وجہ نہ نکلی تھی کوئی اندیشہ نہیں ہے تو وہ اپنے والد کی قبر پہ جا سکتی ہیں ابھی انڈیا سے بھائی نے یہ سوال کیا کہ ان کا بیٹا ہے جنید غالباً وہ کھاتا نہیں ہے روتا ہے کھاتا نہیں ہے تو اچھی بات ہے اگر رمضانوں میں نہیں کھاتا وہ دن میں بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کو جیسا وہ چاہتے ہیں ان کے نوازے کو ویسا بن جائے دنیاوی روحانی ہر طرح کی قوت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے رہا یہ کہ نماز میں ان کا دل نہیں لگتا تو دیکھیں ہر کام کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں وہ مقصد انسان کو اس کام کی طرف کھینچتے ہیں صحیح تو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کا بھی مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت تو جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی یاد ہمارے اندر نہ ہوگی اس کی طرف رجحان نہ ہوگا یقیناً نماز پڑھنے میں پھر کوتائی ہوگی بے دلی سی محسوس ہوگی اس کے لیے یہ کوشش کریں کہ نمازیوں کی صحبت اختیار کریں اہل علم کی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ عمل کے اندر صحبت کا بڑا عمل دخل رہتا ہے صحیح مفتی صاحب حدیث کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کی بات تو صحیح مانی جاتی ہے جو بھی کہا حق ہے حدیث کے لیے لوگ کہتے ہیں کون سی کتاب میں ہے کس نے کہا ہے کون ہے راوی کون ہے حدیث بخاری میں ہے ایسا کہنا کسی چیز کے لیے پوچھنا اس کی کیا حقیقت ہے میں آپ سے پوچھوں گا ایک کالر لے لیتے ہیں پہلے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ کون صاحب اور کہاں سے میں نوابشہ سے راجہ اجاز بات کر رہا ہوں جی راجہ صاحب ٹھیک جی نوابشہ سے بات کر رہا ہوں یوسف بھائی کو بہت بہت سلام وعلیکم السلام جی کہیے راجہ صاحب نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران چوٹ لگ جاتی ہے تو اس پر مرم لڑائیں تو اس سے روزہ مکرو ہوتا ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں اور کچھ کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں شاہین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے جی فرمائیے مجھے مفتی اکمل صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا تھا جی جی میری مدر کی چاندہ قبل ڈیتھ ہو گئی ہے منت مانتی تھی بڑے اتکاف بیٹھیں گے اپنی زندگی میں وہ اسے پورا نہیں کر سکیں ٹھیک ہے میں نے یہ پوچھنا ہے کیا صرف صرف, صرف, صرف اولاد, اولاد میں سے ہی کوئی پورا کر سکتا ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ میرا میں اگر اتکاف بیٹھنا چاہوں اپنی والدہ کے لیے हुँ. میرا بیبی جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے ابھی چار مہینے کا ٹھیک ہے اور میں جو خود فیڈ کراتی ہوں تو کیا ڈیورنگ دا اعتکاف میں اس کی فیٹنگ جاری رکھ سکتی ہوں اور اگر بی بی میرا رات کو بھی اٹھتا ہے تو میں اسے رات کو اپنے ساتھ سلا سکتی ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب ایک سے تھوڑا سا میں مفتی صاحب کے ایک کوششن کو مزید جواب کو مزید تھوڑا سا اور وضاحت چاہ رہا ہوں یہ اول وقت میں نماز کا پوچھا تھا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا بالکل ٹھیک ہے یہ مردوں کے حوالے سے ہے خواتین کے لیے اول وقت کا پڑھنا ہی مستحب ہوتا ہے جس جی میں تفصیل یہ ہے کہ فجر وہ بالکل اول وقت پڑھیں جیسے اذان ہو فوراً نماز پڑھ لیں جی مغرب بھی اول وقت میں پڑھیں جی پھر زہر عصر عشاء اور جمعہ اس میں عورتوں کے لیے افضل و مستحب بھی ہوتا ہے کہ مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کر لیں جو ختم ہو جائے اس کے بعد پڑیں گے مستحبین کے لیے یہ بہن نے جو فرمایا یہ دیکھیں اگر کسی نے میت مئی، ہے اس نے پہلے منت مانی تھی تو اس منت کا پورا کرنا اگر بدنی عبادت کے ساتھ ہے تو وہ ہم پر کوئی لازم نہیں اگر حج واپسی تو ایک الگ مسئلہ اتنے احتکاف صلاف یہ ہم پورا نہیں کریں گے وہ ان کے لیے آپ استغفار کر لیں ثاب کر دیجئے ابھی جو بہن نے پوچھا اگر میں بیٹھتی ہوں تو بی بی چھوٹا سے فیڈنگ کروانا تو اس میں شرم نہیں ہے لیکن اعتکاف جو سنت موقعدہ ہے رمضان کا اس میں روزہ شرط ہے تو روزہ رکھ کر اگر یہ فیڈنگ کروا سکتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو اتنی کمزوری نہ ہو جائے کہ ان کو مشقت میں پڑ جائیں اگر ڈاکٹر کہتی ہیں ٹھیک کہ آپ پلا سکتے پوچھا کیوں جاتا ہے جی ہاں کر رہا ہوں تو اب لوگ بھی آپ کو حدیث پیش کریں گے بولیں گے بخاری میں ہے مسلم میں ہے تو پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے جو حدیثیں اکٹھی کی ہیں ان کے جمع کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط اتنی سخت ہے وہ کہتے ہیں کہ راوی یہ روایت کرنے والا اور جس جو لینے والا ہے مطلب راوی بیان کرنے والا مروی انہوں جس سے آپ روایت لے رہے ہیں یہ ہم زمانہ ہوں تو ان کی آپس میں ملاقات شرط ہے صحیح صحیح کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بخاری اور مسلم میں جو حدیث موجود ہیں وہ دیگر کتب سے افضل اور اعلیٰ کہلائیں گے चीक. لیکن مسئلہ یہ ہے توجہ طلب بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت اتنی قوی کیوں ہو گئی हुँ. اس لیے نہیں کہ اسے امام بخاری نے جمع کیا یا امام مسلم نے جمع کیا بلکہ اس اعتبار سے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت قوی ہیں صحیح اگر مثلاً ایک حدیث کو چار راویوں نے روایت کیا امام بخاری نے اس کو نقل کیا تو امام بخاری کے نقل کرنے سے حدیث قوی نہیں ہوئی ان چار راویوں کی وجہ سے ہوئی میں سوال کرتا ہوں اگر یہی چار راویوں سے مروی حدیث کسی اور کتاب صرف بخاری مسلم سے ہونا چاہیے اور طلب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں جو حدیثیں ہیں ہیں بالکل ہیں لیکن ان کے علاوہ جو فرق رہی جو کتابیں ہیں وہ غیر مستند نہیں ہوتی ہیں ان کے راویوں کو دیکھا جائے گا اگر وہ اسی طرح کے راوی ہیں جو امام بخاری مسلم کے راوی ہیں تو وہ بھی اسی پائے کی ہوگی جیسے بخاری اور مسلم نماز موتی صاحب ہے. آپ کیا کہتے ہیں بخاری مسلم ترمیزی ان کے علاوہ اگر احادیث دوسری کتب میں آتی ہیں سہائے سطح ایون سیاہ سطح کے علاوہ آتی ہیں تو اس کے لیے کیا کہیں گے اس, اس, کو, اس پر یقین اس پر اعتبار کرنے کے حوالے سے ہاں بالکل کیوں نہیں اصل میں ساحصہ میں ایک آسان یہ ہے کہ اس میں اباب کی ترتیب سے ہے ورنہ مستند حدیث اس سے پہلے موجود تھی تب تو بخاری مسلم کے دن ہوئی है है مثال کے طور پہ مسند ایک حدیث کی کتاب ہے وہ ایک بہت مستند کتاب ہے مسند کہتے ہیں اس کتاب کو جس کتاب میں صحابہ کرام کی ترتیب سے حادیث کو جمع کیا گیا ہو اباس ثاند کے اندر ایسا تھا کہ صحابہ کے مراتب کے ادبار سے جمع کی گئی سید نابو بکر صدیق پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے مروی روایت हुँ. اسی طرح بعض مسائل ایسی ہیں جس میں صحابہ کرام کی روایتوں کو جمع کیا گیا مگر ترتیب میں الفابیٹک رکھا گیا کہ جو پہلے علیف سے صحابہ کرا کے, کے نام آتے ہیں हुँ. مگر یہ تو قرون اولا کی جمع کی ہوئی ہیں تو کیوں مستند نہیں ہو سکتی ٹھیک مفتی صاحب ان کتابوں کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ جنہوں نے نقل کر لی اور جس طرح میں نے کہا جو چالیس احادیث لوگوں تک میری امت تک پہنچاتا ہے وہ اس کا بڑی شان سے قیامت کے دن اٹھے گا بہت سے لوگوں نے ابواب کے حوالے سے موضوعات کے حوالے سے ان احادیث کو جمع کر لیا یا چالیس احادیث جمع کر لی یا ٹیکنالوجی اور ترقی کرتی چلی گئی تو ٹیلی ویژن پر ہم بہت ساری احادیث دیکھتے ہیں ان, ان کتابوں جو احادیث کی کتابیں نہیں ہیں کچھ احادیث اس میں سے اکٹھی کی گئی ہیں کسی موضوع کے حوالے سے اکٹھی کی گئی ہیں یا ٹیلی ویژن پر چلنے والی احادیث اس کے اعتبار کے حوالے سے کیا کہیں گے مردو یونان احادیث سے رسول امت تک پہنچانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ ایک چھوٹا رسالہ مرتب کرتے ہیں جس میں چالیس حدیثیں آپ نے لی ہیں ملازم بات کی کسی نہ کسی ماخذ سے تو لی ہوں گی نا کسی جگہ سے اب اگر وہ بخاری مسلم یا سیاح ستہ سے ان کو جمع کیا گیا ہے تو اصل میں یہ حدیث کی ہی کتاب کہلائے گی اور یہ مجموعہ کہلائے گا ان کتب احادیث کی حدیثوں کا جیسے مشکات المسادش ایک کتاب ہے یہ بہت عرصے بعد جمع کی گئی ہے اور اس میں سیاحت سطح کے علاوہ بھی چند اور کتب حدیث سے حدیثیں جمع کر کے موضوعاتی اعتبار دیا گیا. دیا گیا ہے اور ہم زخامت میں بھی ان سب سے زیادہ زخامت میں بھی کثیر ہے تو اب ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ حدیثی کتاب ہے لیکن ہم اس کو خاص ایک وہ اور نام نہیں دیں گے کہ بخاری کی ہی روایت ہیں مسلم کی روایت ہیں ہم یہ کہیں گے اس میں سیاحت سطح کی روایت بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں تو اصل میں جو بھی ان حدیثوں کو ایک الگ رسالے میں جمع کرے گا اس رسالے کی شرعی حیثیت کا تعین یا علمی حیثیت کرتا یوں ان ماخذ کے اعتبار سے ہوگا جہاں سے وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں اس کے اعتبار سے ہم اس کو اتھینٹک کہیں گے اور اس کی قوت اور ضوف کو بیان کریں گے اب اگر ٹی وی پر بھی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے اور وہ بخاری کی روایت ہے اور واقعی اس میں اپنا تصرف کوئی نہیں کیا گیا تو اتھینٹک ہے اس طرح اگر چالیس حدیثیں پیش کر دی گئی امت پر تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایسا ہونا چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ریفرنس دیا جا سکتا ہے سہایت ستا یا دوسری احادیث کی وہ کتب جو اکابرین نے اکٹھی کی ہیں مرتب کی ہیں اس کے علاوہ کسی اس دور کے کسی لکھے ہوئے آدمی کی کتاب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے دیکھیے حوالہ بالکل دیا جا سکتا ہے ہاں اب हा? عام طور پہ بخاری یا کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ وہ عام کتابیں ہیں ایک بڑے طویل عرصے سے جس کو ہر ایک جانتا ہے آپ اس وقت کسی مستند کتاب کا اثر حاضر کا حوالہ دیتے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا شخص اس کتاب کو جانتا ہو جی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ بخاری یا اس سے پہلے کے تو تمام حوالے جات دیے جاتے ہیں اس کے بعد کے بھی بعض محدثین ہیں بڑے بڑے انکلنس بھی دیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد باقاعدہ کوئی اس انداز سے کام نہیں ہوا تھا اکثر و بیشتر کام وہاں پر مکمل ہو گیا اب یہ ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے کتابوں کو تدوین اور اس کے اعتبار سے کتابوں کو مدم کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی حدیثیں لے لی جائیں اس موضوع کی حدیثیں الگ کر لی جائیں بہرحال یہ حدیثیں اور اس طریقے سے جمع کرنا یہ بھی درست ہے اور یہ بھی خدمت دین ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے ارسادات کے مطابق ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا دوسرے مقام پر سو شہیدوں کے مطابق کے برابر ثواب ملے گا کیونکہ شہید بھی خدمت دین کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرتا ہے اور وہ جو حدیثوں کو جمع کرتا ہے سنتوں کو زندہ کرتا ہے وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے صحیح امام جی, جی. جی. صحیح سا بس مختصر جی. کہ جیسے نے فرمایا کہ آج کل کے دور کے کسی عالم کی کتاب کا حوالہ جی. مستلف طور پہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عمر کا اعتماد و شخص پر قائم ہو چکا ہے کہ یہ جہاں سے بھی حدیث لیتا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ لیتا ہے صحیح حدیث ہی لیتا ہے مثلا بالفرض آپ ایک بہت بڑے محدث ہیں اس دور کے اور آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں بخاری کی لیکن حوالہ بخاری کا نہیں دیتے جہاں بھی کہتے ہیں حدیث پہ آیا اور یوں لکھ دیا اور اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اکثر تو اب ہم اس شخص کی علمی حیثیت کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ ایسا شخص ہے کہ اگر حوالے کے ساتھ حدیث کو پیش نہ بھی کرے تو ہم اس پر اعتماد کر لیں اگر ایسا ہے تو بالکل اس کی حدیث کو آپ بغیر کسی سابقہ حوالے کے کر سکتے ہیں اور اس کی طرف کر سکتے ہیں فلا نے ایسا فرمایا شیخ عبداللہ معدس سے دہلی رحمتہ اللہ برس صغیر پاک و ہند میں علم حدیث لانے کے بارے میں مشہور ہے دس بحث بحث بحث ہیں زبردست بہت محدث ہیں آپ کی طرف کو حدیث جب آپ یہ تاریخ لکھتے ہیں مدارج جو نبوت میں آپ نے حدیثیں لکھیں بعض اوقات آپ حوالہ نہیں دیتے ہیں سابقہ لیکن آپ کا کون اتھینٹک ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں مدارج جو نبوت میں حدیث نقل ہے اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہاں سے نے لی یا تحقیق کی ضرورت نہیں ایک سند ہے سنعد ہے صحیح بہت دلچسپ گفتگو ہے اور کچھ ایک دو چیزیں اور باقی ہیں جو مجھے کرنی ہیں ان سے سوالات مفتیا کرام سے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور انہاج محمد یوسف میمن صاحب انڈیا سے کال آئی اور انہوں نے بہت فرمائش کی کہ والد بھی ان کے بہت پسند کرتے ہیں وہ بھی بہت پسند کرتے ہیں اور یقینا ہم بھی اور بہت سے لوگ سننے والے کی کال شامل نہیں ہو پا رہی ہیں ضرور پسند کرتے ہوں گے یوسف بھائی بھائی کو ان کے پڑھے ہوئے کلاموں کو خود کئے دیتے ہیں انداز حجابانہ اس عرفانہ کلام سے چند شاہ خود دے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی نا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلو جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلور جانانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کری مارا اتنا تو پرم کرنا اے چشم کری مانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی, ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانا آ دل میں تجھے رکھ لوں ہجلوئی جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے میرا شرم بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا میں شرم بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا جی چاہتا ہے تو میں میںجوں گا انہیں آنکھیں جیتا ہے تو میں میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نذرانہ دل میں تجھے رکھ لوں جلوئے جاننا پینے کو تو پی لوں گا ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے کہ میرے کا ساتھی ہو بغداد کا میں کھانا اجمیر کا ساتھی ہو بغداد کا میں کھانا دے دم میرے قسمت نے سجدے سے اسی عید کے بیمت سمجھ میں سج دل کے بید بید نہ چھوٹے گا سنگنگ در جانا نا نا سوالنا, سوالنا, سوالنا. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگنگ در جانا نا آ دل میں تجھے آ دل میں تجھے رکھ لوں جلو جانا جانا دلی میں تجھے رکھے لو دل جانا مصعف ویدم سے اقتباس الحاظ محمد یوسف من پیش کر رہے تھے مفتی صاحب بہت وقت کم ہے لیکن بہت اہم سوال جب اتنی احتیاطیں ہوئیں ہم زمانہ بھی ہو اس سے ملاقات بھی ہو محدثین کرام نے یقیناً اتنی احتیاطیں کی اور یہ پھر اس کے بعد ایک خزانہ ہم تک پہنچا سرکار کے فرمودات ہم تک حدیث کی صورت میں کیا کوئی بیماری ہے کیا پریشانی ہے سائکولوجیکلی کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک نفسیاتی طور پر یہ پرابلم کیوں کریٹ ہو رہا ہے کون پرابلم اس کو نہ ماننے کا جہاں اصل میں دیکھیں سائیکلوجیکل اگر تو کوئی انسان کی عقل ذرا معاف ہے وہ یا تو پاگل پن کی وجہ سے انکار کرے کرے گا یا <تصفح> <تصفح> حقیقتاً جو ہے وہ کچھ اور مقاصد پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی تھوڑی سی نشاندہی رہی مفتی صاحب نے اشاعت فرمائی یہ کچھ ابتباعی نفس ہوتا ہے بعض لوگ احادیث کی جو وضاحت ہے اس کے مطابق عبادات وغیرہ اختیار کرنے سے کتراتے ہیں تو وہ حدیث کا انکار کر کے ڈائریکٹ قرآن سے استدلال اس لیے کرتے ہیں کہ پھر اس کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کریں گے لفظ سلاد جو ہے اس کو معنی دعا لے لیجئے آپ اب پانچ دفعہ دن میں دعا مان اب حدیث کو جب دیکھیں گے تو وہاں تو باقاعدہ بدن عبادت کا نام سلاد ہے یہ بس معاملات ہوتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کبھی اسلام دشمنی کبھی کچھ اور ایسے تقاضے ہوتے ہیں جن کی بنا پر انکار کیا جاتا ہے یا پھر واقعی کوئی پاگل انسان ہوگا جو کرے گا لیکن میری نالج میں ایسا کوئی پاگل انسان نہیں ہے جو حدیث کا انکار کر رہا ہوں کسی پاگل نے کبھی انکار نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ کو کیا وہ پاگل <laughs> ہو گیا <laughs> <پاگل laughs> ہوگا <جیسا> کہہ سکتے <laughs> ہیں پاگل <laughs> تو نہیں ہے لیکن سورہ نسا میں بتایا گیا یہ بات کہ ویزا تعلام اللہ رسول رعت منافقینہ یا سدونہ ان کا سدودہ جب بات ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے دو دعوتیں دی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دعوت کا انکار کریں گے میرے حبیب آپ دیکھیں گے رائت المافقینا یا سدونا ان کا سدودہ کے منافق آپ کی بارگاہ سے ایراز کرے گا تو قرآن نے یہ واضح بتایا ہے کہ یہ ملہب منافق قرار دیا گیا. اسے لفاق کی علامت میں دو باتیں مست کر دوں بہت مہربانی ہوگی ایک تو یہ کہ بھائی نے سوال کیا تھا انڈیا سے بیچاری کہ حالت روزہ میں زخم پہ کا مرحم لگائے روزہ مکرو تو نہیں ہوگا نہیں ہوگا دوسرا آخری شعر میں تھوڑی سی بذات میں چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ میری قسمت میں اسی در کے سجدے ہیں صحیح. میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں ہمارے نزدیک مزار پر یا نبی کریم کے مزار پر سجدے کی دو حیثیتیں ہیں ایک کفر ہے اگر لائق عبادت سمجھ کے کیا جائے دوسرا تازیمن کیا جائے تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے صحیح. یہ شعر غلط نہیں ہے صحیح. اس شعر میں جس سجدے کا تذکرہ ہے وہ وہ صحیح. جب وہاں پہنچ کر, پہنچ کر عشق اتنا غالب ہو جائے کہ عقل ختم ہو جائے صحیح. آدمی ہوش سے بیگانہ ہو کے جو سجدہ کرے گا اس کا تذکرہ ہے ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے تھے تو اس لیے بہت این اچھا این کیا آپ نے اس کی وجہ میرے تو لالے نے بھی فرمائی ای کہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب سائی سنگے در جانا پرے کرتا ہوں جدی سائی سجدہ نہ سمجھے واضر مفتی صاحب سر دیتا ہوں مفتی صاحب نے اس کی وضاحت, بھی وضاحت بھی فرما دی بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب الحاج محمد یوسف میمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف تھے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوئی حاصل یہی ہے کہ وہ لوگ جو منع کرتے ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا پاگل نہیں ہے بلکہ وہ انکار کر کے پاگل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب ہم سب کو مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھے کون سی شعور ہوگا جو حدیث کا انکار کرے گا سرکار کے فرمان کا انکار کرے گا اور مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہ تو وہ بھی وہی ہے آج کی سنہری بات سنہری بات یہ ہے کہ ہم بہت جس طرح جمائی لیتے ہیں تو جمائی لیتے ہوئے منہ کھول دیتے ہیں نہ ہاتھ رکھتے ہیں کچھ نہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جب جمائی لو تو آگے ہاتھ رکھ دیا کرو سائنس اس کی توثیق کرتی ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں سرکار کا فرمان ہو اور اس میں حکمتیں نہ ہوں یہ کیسے ممکن ہے اقالیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ جب جمائی لو تو اس پر ہاتھ رکھ دیا کرو سائنس کہتی ہے کہ جمائی جب آ جائے تو اس پر ہاتھ رکھنا چاہیے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جبڑا بہت کھل جاتا ہے جمائی لینے سے تو اگر وہ زیادہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے دوسری بات بہت سے جراثیم باہر موجود ہوتے ہیں وہ آ آ ہوا کے ذریعے اندر اگر منہ کھلا ہو تو اندر جانے کے امکانات ہو جاتے ہیں پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داز محترم یہ ایوان آراستہ رہے گا انشاءاللہ اللہ انتہائے رمضان تک کل انشاءاللہ پھر دو بجے سہری ٹائم میں اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت دیجئے تسلیمات